اس کا مقصد یہی نہیں ہے کہ یہ اپنی آزادی خوشحالی آزادی کی فکر کرے بلکہ اس کا قریضہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی قوم معقوم اور دوسروں کی غلام ہو یہ انہیں اس غلامی کی زنجیروں سے چھڑائے انہیں آزادی حاصل کرے آزاد کرائے پھر ان کی توانائیوں میں اتنی نشو و کرے کہ وہ اس زندگی کے بہر مواد تیرتی ہوئی آگے چلی جائے یہی نہیں کہ باقی اقوام کے سب بسک چلیں بلکہ ان سے آگے وہ چلیں اور ملخص یہ کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے معاملات کو خود تیر کر لیں یہ فریضہ بتایا اس امت کا جو جسے کہا گا <سؤال> وہ امت جو نو انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی یہ اس کا فریضہ تھا اب اس نے دوسری محکوم قانون کو آزادی دلانے کی پہلی چیز تو یہ تھی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کی رہی سے بھیجے اور وہ قوم آزاد ہو جائے کچھ تو میں نے کیا تھا کہ معصوم قوموں کی فون غلامی بھی ایسی ہوتی ہے اس غلامی کی زندگی غلامی کی زندگی میں بڑی راحت آتی ہے لیکن اصل دشواری وہ مست اقتدار قوتیں ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں معصوم بنا رکھا ہوتا ہے بغٹ نظر آتا ہے جیسا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے فرام سے کہا تھا کہ میں تمہارا کچھ نہیں چیننا چاہتا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بڑی اسرائیل جسے تم نے اس طرح اپنی غلامی کی زنجیروں میں جس رکھا ہے میں انہیں یہاں سے لے کے چلا جاؤں نکل جاؤں اور اس میں تمہارا تو کچھ نقصان نہیں اس نے کہا کہ تم یہ نہیں بات بڑی خاص ہے حاصل وہی ہوتا ہے جس کا کوئی معذوم ہو اور کوئی معصوم ہی نہ ہو تو وہ حاصل نہیں ہو سکتا سکونت تو معصوم تو وجود کو چاہتی ہے کوئی کتنا بڑا صاحب اقتدار پہاڑ اس کے ہوں سمندر اس کے ہوں جنگلات نہر دریا چاندی اور سوہنے کے ڈھیر جو رات کے زفائے یہ سب ہو ان کے پاس اور وہاں کوئی انسان نہ ہو جس سے حکومت وہ کرے تو وہ حاکم ہی نہیں ہوتا اسے تو حاکم ہونے کے لیے معقوموں کی ضرورت ہے تو یہ چیز اگر کہی جائے کہ جو تمہارے معقوم ہیں انہیں ہم یہاں سے نکال کے لے جائیں گے تو پھر وہ حکومت کس میں کرے گا کہا جاتا ہے کہ انسان کا خون نمکین ہوتا ہے جو شیر ایک دفعہ انسان کا خون تیرے اس کے منہ کو زبان کو لگ جائے کسی اور کار میں اس کو لذت ہی نہیں ملتی شیروں کا تو پتا نہیں انسانوں کو تو دیکھا ہے ہم نے یہ شیر نہیں ہے تو بھیڑے ہوتے ہیں ان کے قابل میں جو انسان جب آ جاتے ہیں تو یہ آسانی سے نہیں اسے چھوڑتے بال نے بڑی عمدہ نہیں بلکہ سہارا اس بات کو بیان کیا انگریز کے زمانے میں ہندوستان میں اس کی گرس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہند پوشن تھے لیکن लेकिन شروع میں تدابیر یہ تھی کہ ریزولیشن پاس کیے جاتے تھے درخواستیں دی جاتی تھیں ریپرزینٹیشن کیے جاتے تھے وفود بھیجے جاتے تھے اس طرح سے ان سے کہا جاتا تھا کہ ہمیں آزادی دیجیے بڑی خوبصورت انداز سے بات کی تھی اس سال میں تھوڑا نادہ امیدیں رنگساری ہار افران رس ہے افران سے متعلق میری امید کیوں ہے اس میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ہمدرد ہوگا تمہارا غم ہوگا تمہارا تم بھی یہ درخواستیں اس طرح کے کر رہے ہو اس پر ہمدردانہ غور و خوش کرے گا اور وہ تمہیں آزاد کر لے گا تورا نادا امید غم گساری اور اگلا دوسرا جس میں بات کہیں گے. دلے شاہی نہ سو بہرے آرہے ہاں کے گھر جائیں گے کسی باغ کے سمجھے میں جب کچھ چڑیا آ جاتی ہے وہ لاپ کی کرے اس کا دل کو پیچھا ہی نہیں بڑی ہے بڑی خوبصورت تو تم یہ چیز کر کے سمجھتے ہو کہ یہ باغ بالکل رہا کر دے گا کس قدر خام خیالی ہے کس قدر کچھ کرنی ہے اس طرح سے آزادیاں حاصل نہیں ہوتا کی, کوئی باغ بھی قابو آئی ہوئی چڑیا کو اس طرح سے نہیں چھوڑتا وہ لاپ کی کرے یہ چیز ہوتی ہے راسم قوم کی مستب وہ نہیں جو ان سے جب یہ چھڑانا ہو اب سوچیے کہ یہ قوم جسے اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا یا جو ابری پیدا ہوئی تو تو وہ آزاد ہو گئی نظر بظاہر باقی اقوام کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس کے بعد اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو آزاد ہو گئی اپنے معاملات میں یہ بھی انتہا ہوتا ہے قوموں کا لیکن یہاں تو انہوں نے ان کا فریضہ تو دوسری قوموں کو غلامی کے پنجے سے چلانا تھا اور اس چلانے کے لیے مقابل میں جو سوتے تھیں اب ان کے ساتھ ٹکراؤں آپ غور کیجیے کہ اسلام کہتے دین ہے کیا اس کے تقاضے کیا ہیں یہ نواز روزے کا نام نہیں ہے یہ تو اس کا کام کا کا نام ہے اور لیے ان کی سلطنت حافظ کرنے کے لیے نہیں یوں ارضی نہیں اپنی مملکت کے اعداد سے کرنے کے لیے نہیں دوسری قوموں کو معقوم بنانے کے لیے نہیں یہی مقاصد ہوتے ہیں نا طاقتور قوموں کے ان میں سے کوئی چیز نہیں قوموں کو آزادی دلانے کی خاطر ٹکراؤ ہوگا ان مستمل حکومتوں سے جنہوں نے معصوم بنا رکھا انہیں آزاد کرانے کی خاطر خود شمشیر بکف، کفن کسن بدوخانے جنگ میں آیا جائے گا ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی تاکہ ان کے معقوم قوموں کو آزادی آ سکے اللہ بہت وہ جو میں کرتا ہوں نے جو کہا ہے کہ اس کی مسل نہیں ملے گا تو یہی نہیں کہ قرآن کی نیو مسل نہیں ملے گی جو الفاظ کی بات یہ چیزیں کہیں اور نہیں ملیں گی تاریخ میں کہ کوئی قوم جسے کوئی اپنی مصیبت نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی دشواری نہیں آزاد ہوگی سب کچھ مل گیا اس کے بعد وہ ٹکراؤ لے رہی ہے میدان جنگ میں جانا پڑ رہا ہے اتنی اتنی بڑی قوتوں کے ساتھ سکھا ہو رہا ہے تعریف کے لیے دوسری قوموں کو آزادی بنانے کے لیے یہ تھا فریضہ اس قوم کا اور دلائی انہوں نے آزادی پھر ان قوموں کو ان قوموں کو دوسری اقوام عالم کے ہم نہیں کیا ان سے آگے بھرا دیا تھا ان کی توانائی ان کی قوتیں اتنی انہوں نے لشک و کہ وہ دنیا کی بلندرین قوموں کے اندر ان کو شمار ہونے لگی اپنے اپنے معاملات کو خود وہ طے کرنے کے قابل ہو گئی لیکن ایسا کرنے کے لیے کہا کیا ہوگا اگلی آئے گا جو در در در در آج جہاں سے صدا کر رہے راج راج <laughs> کہا اب وہ دور آئے گا اس کے ساتھ اس قوم سے کہا گیا میدان جنگ میں جانا ہوگا ٹکراؤ ہوگا نشر کشی ہوگی اور وہاں کیفیت ہوگی ایسا ٹکراؤ ہوگا جسے کہتے ہیں نا کہ بنیادوں تک ہل جائیں گی یہ ہے یہ احساس جو ہے چان کو کنگ ہر تھری مچ جائے گی نرزش آ جائے گی آگے آگے قوم ہوگی اور وہ قوم مقابلے کی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوگی کیا الفاظ ہے قرآن کے ڈاکٹے کا وہ ایک گھوڑے پہ یا ایک ڈونٹ کے اوپر دو سواریاں ہوں وہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے یہ جو شاعری میں ردیف آپ نے سن رکھا ہے نا یہ وہ ہوتی ہے یہ ردیف چلا پیچھے بیٹھی ہوئی لیکن کتنی حسین تشدح ہے یہ کہ وہ آگے سواری آگے, آگے, آگے والی سواری جہاں جہاں جائے گی یہ پچھلی باری اس کے ساتھ لٹی ہوئی ہوں پیچھے ہی نہیں چھوڑے گی یہ پیچھے بیٹھی ہوئی سواری کہا کہ ان کے یہ جو امال تھے انہوں نے اپنی فونوں کے ساتھ جو کچھ غلط مغالم کیے تھے اس ان کے جو نتائج ہیں وہ ان کے پیچھے یوں چمٹے ہوئے ہیں جیسی پچھلی سواری اگلی سواری کے پیچھے بڑی ہوئی ہوتی ہے چل بچوں کہاں جاتا ہے ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں وہ یعنی یہ بھی چیز جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ان کے اوپر زیادتی نہیں کر رہے ہیں کوئی ظلم نہیں ان کے اوپر کر رہے یہ جو ان کا مقابلہ بازار نظر آتا ہے کہ ہم کچھ کرے یہ نہیں ہے ان کے اپنے غلط نظام کے جو نتائج ہیں تقریبی وہ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں ساتھ چپکے ہوئے ہیں چھوڑ ہی نہیں سکتے ان کو تا. راج فاتون اور اس کے بعد فلوبن یا جن وقت شراب ہیں بھڑک رہے پریشانی میں اور شکست کے احساس سے نگاہیں ندامت کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہیں کیا نقشہ دیے جاتا ہے قرآن دو دو نظروں کے اندر منظر کیسی ہے یہ کیفیت کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے آج بڑی شوقت حسمت قوت دولت شرمت یہ سب کچھ حاصل ہے بڑی بلندیوں کے اوپر یہ ہو رہے ہیں یہ آپس میں کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جماعت یہ لوگ یہ رسول یہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ ان دور دور نہ صرف ہاتھ سے رکھتا یوں تو مانی ہے اس کا مفہوم تو یہ سمجھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہیں ہاتھے جائے گی سب چھن جائے گا اور تم لوٹ جاؤ گے اس حالت میں جو اس کے پہلے تمہاری تھی اسی پستی کے گرے میں تم گر جاؤ گے کنزن کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ حالت ہو جائے گی ذرا دیکھیے تو صحیح بنا ہماری یہ حالت ہو جائے گی اگلی بار بھی کھاتی تو پھر میں کہ اس میں تصویر کی کیا کفیت ہے کس قدر حسین کا در حسین تصویر آئے دا ازا سنا رامن خرچ ہونا انسان وہ کرتا سوکھری ہڈیاں رہ جاؤ گے ڈھانچہ رہ جائے گا صرف کیلے تم رہ جاؤ گے تم یہ کہہ رہا ہے ہماری یہ حالت ہو جائے گی سوچئے کہ ہماری یہ حالت ہو جائے گی لفظ میں اس لیے صرف آپ کرا دوں گا نا کہ عربی زبان میں تو مرادفات کی کمی نہیں ہوتی سینکڑوں راغ کی تعداد میں وہاں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوتا ہے یہ جو آرکیولوجی والے کھدائی کرتے ہیں نا تو پہلی چیز تو وہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ماضی کی قومیں بالکل برباد ہو گئی ہوئی ویران ہو چکی ہوئی ختم ہو چکی ہوئی وہ مٹی کے طرح دبی ہوئی یہ جو کھلا کے بعد شہروں کو نکالتے ہیں نیچے سے مٹی کے اسی میں سے ڈھانچے بھی نکلتے ہیں یعنی سستی میں گرنا پچھلی حالت میں لوٹنا ایسے جیسے آسارے کے بیمہ بن جانا چاہیے تھا آسارے کے بیما کو کہتے ہیں ساج یہ کہہ یہ رہا ہے کہ جو ساری حسمت اور دولت و زندگی اور راحت حرکت تمہاری ختم ہو جائے گی آسارے کڈیمر ہم میں کیا کچھ پورا کر پائے کی سواری کے متعلق آثار کدیموں میں جب وہ کھوتے ہیں تو انسان تو وہاں سے نہیں نکلتا انسانوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں جسے پنجر کہتے ہیں کہتے ہیں ڈھانچے کہتے ہیں یہ اگلے الفاظ وہ ہیں اذا کنہ عظاما نہ خیر ہڈیاں رہ جائیں گی کھوکھلی یہ کہہ رہا ہے تم یہ ہو جاؤ گے زندہ قوم نہیں رہو گے زندہ انسان نہیں رہو گے اخسار قدیمہ میں چلے جاؤ گے ہڈیاں تمہاری ڈھانچے رہ جائیں گے تمہارے ایک دوسرے سے سنزن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق یہ کہتا ہے آلو تل کا ایزان کر رہا سن پاس رہتے ہیں کہ ایسا اگر ہوا یہ گردش اگر ہوئی تو یہ گردش تو بڑی نقصان دہ گردش کا تباہ ہو جانے والی بات ہے ہمیں اس سے ڈراتا ہے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ چیز اتنی ہی نہیں کہ یہ دھو کے رہے گی اب پکے ہوئے پھل کی طرح تم کسی کی میں گرنے والے ہو وقت آ پہنچا ہوا ہے ایک جھٹکے میں یہ کچھ ہو جائے گا زَجْرَةٌ ایک جھٹکا ایک آواز ایک بزل وہ جنگ کے متعلق مطلب جو اعلان ہوتا ہے یہ ایک چیز ہوگی اور تم لگانے جنگ میں نکل آؤ گے اور پھر اس میں وہ یہ سب کچھ ہوگا جو تم سے کہا جا رہا ہے یہ ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ابتدائی تعارف ان قوموں کے ساتھ جو ہو رہا ہے پائے کے لیے یہ آ رہی ہے قوم باہر نکل رہی ہے یہ کیوں بدل سک رہے ہیں کیوں نہ آ رہی ہے اس لیے کہ ان کے پنجائے اقتباد سے انہیں کی معصوم قوموں کو سڑائے یہ ان کام کوئی معصوم رہا نہیں ہے ان کے کوئی قیدی ان کے میں نہیں ہے جن کو سڑانے کے لیے جا رہے ہیں انہیں کی معصوم قوم جن قوموں کو انہوں نے محکوم بنا رکھا ہے کلانے کے لیے ان کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی سیاسی اشتراک نہیں اپنی مملکت کا حصہ نہیں اپنی قوم کے افراد نہیں انسان ہیں اور فریضہ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی انسان کسی دوسرے کی ادانی کی زنزیر میں چپڑے ہوئے ہیں ان کا فریضہ یہ ہے کہ ان زنوں کو توڑے اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا سفریزہ یہ بھی ہے سوال میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ انتظام نہ کرتے تو دنیا میں کسی اہل مذہب کی عبادت گاہر ماخوذ نہ رہ سکتی یعنی یہ اہل مذاہب ان کے مذاہب کو وہ بادل کہتا ہے ان کی عبادت کو وہ شرک کہتا ہے ان کے معبودوں کو بادل قرار دیتا ہے ان کے مدد کے خلاف حیران کرتا ہے لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس قوم کا فریضہ اس امت کا فریضہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کہیں کسی عیسائی کے گرزے کو خطرہ ہو کسی سے تو ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ اپنی جانیں دے کے اس گرزے کو واپس رکھو ٹھنڈا ہوگا اسلام کو زوری شمشیر پھیلا مدازہ کرنا ہوگا غیر الشمنوں نے کہنا اپنے بھی پڑے بڑے فخر سے یہ دنیا کے اندر کہتے ہیں معذ اللہ جہاں تک بھی چلے جاتے ہیں بار بار آ جاتا ہے ہمارے دور یہ معذور جی مرحومی تھے ان چیزوں میں آگے آگے جا رہے تھے پہلی کتاب جس کو بڑے فخر سے اعلان کیا جاتا ہے الجہاد علی اسلام اس کے اندر معاذ اللہ یہاں تک بھی کہا کہ نبیتن صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی غاز تلقین تبدیل یہ سب کچھ کرتے رہے چار آدمی بنا ملے اور اس کے بعد جوہی سلوار آپ نے بھی ملکوں کو میل سار کھڑا کر رکھ دیے آ کے بتاؤ اسلام کس سے پھیلا تلکین سے پھیلا گیا سلوار سے پھیلا کیا, کیا جائے گا منگان کا ہر کس کہ معلوم ہر کس کر گاشنا کر وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے دوسروں کی ماسوم کاموں کو سڑانا تمہارا فری گا ان کے مذہب کی ان کی عبادت گاہوں کی عفاظت کرنا تمہارا کریے گا اس کے لیے یہ کہا کہ تمہیں میں دان جان میں آنا پڑے گا اب یہ ہم آگے ہیں چودہ تک پہلی پانچ آئٹوں میں یہ بتایا گیا کہ اس قوم کا جو ہم تیار کر رہے ہیں یہ امت جس کو ہم متشقل کر رہے ہیں محوس کر رہے ہیں اس کا فریضہ یہ ہوگا کہ دنیا کی معقوم قوموں کو معقوم کی حالت سے نکال کے آزاد کرائیں طاقتور بنائیں اس قابل بنائیں صاحب اختیار کے اپنے معاملات آپ طے کرنے کے قابل اس کے بعد یہ طرح کہ اس مقصد کے لیے ٹکراؤ ہوگا بڑا سخت ٹکراؤ ہوگا اور اس کے بعد یہ مقصد حاصل ہوگا قرآن کا انداز آپ کو معلوم ہے جب وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے دلائل بہت پہنچ جاتا ہے دلائل کے لیے ایک طریق تو یہ ہے کہ وہ خارجی ففرت نے جو نظام کار فرما ہے قانون کی عمل درام، عمل عمل کاری جس طرح سے ہو رہی ہے وہاں اس کو بطور شہادت کے پیش کرتا ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے جس طرح وہاں نافذ العمل ہے انسانوں کی دنیا میں بھی یہی قانون ہوگا ایک تو اس کا انداز یہ ہے اور جب وہ قوموں کے متعلق مطلب کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا انداز یہ ہے کہ سابقہ قوموں کے احوال اور سرگزش سے وہ بطور شواہد کے پیش کرتا ہے تاریخی شواہد کہ تاریخ کے اولاد کو لطف سلٹ کر دیکھو کہ کیا ایسا نہیں ہوا اب بات یہ آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی معقوم کون ایک بہت بڑے جابر کے پنجا اس کے بعد میں گرفتار ہے اسے وہاں سے چھڑانا ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے اقوام عالم میں کئی مثالیں اس کی دی جاتا تھی سب سے زیادہ جامع مثال بنی اسرائیل اور دربے حضر کے نوساطوان اور کا ٹکراؤ ان داستانوں میں سب سے زیادہ حصہ جو بیچ کر ان سرگزشتوں کا ہے وہ بنی اسرائیل کا بڑی جامع اور طور وہ تاریخی شاہد سے پیش کرتی اب یہاں یہ چیز ایک پوری قوم اس کے غلامی کے پنجے میں گرفتار ہے قائد کریم حضرت موسا علیہ السلام کو محبوس کیا گیا ہے کہ اس قوم کو آزادی کرائے وہاں جا سکمران جو ہے وہ فرعون جیسا مستبل کہ جس کا نام دنیا کے اندر فراؤنیت کے لیے مشہور ہو گیا کتنا بڑا جادٹ اس کی طرف یہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے اب فورمی قرآن یہاں تکانے کے بعد ایک ڈیزن بجے کا میدان ہے جنگ تو میدان میں نکلا ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا اس میں تو آگے سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ واقعی اس طرح تاریخ میں ہوتا ہے تو حل آتا حدیث وا کیا کتنا خوبصورت انداز ہے پتا نہیں زندگی نے دوبارہ یہ کچھ کہہ کہنے تھا موقع ملے یا میرے تھوڑی سی اردو چیز چھوڑ دیا قرآن مشکل عربی زبان کی کتاب نہیں ہے بڑی آسان عربی زبان جو ہے نا وہ ہے جو قرآن کی ہے عربی زبان کے اعتبار سے اتنا آسان اور ادب عربی کے اعتبار سے اتنا عصیم اور خوبصورت جادی اور دلکش عقائد کو ایک طرف رہے انداز اس کا جو ہے تو آپ دیکھیے گا کہ کیا لذت آپ کو ملتی ہے اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ یوں لکھن آئے گا یہ ٹکراؤ ہوگا ہارا جاتا ہے بیس اور بات کہاں سے شروع کی موسا کی پہلی زندگی تو خود پھر بات شروع کرتے ہیں جہاں موسا سردے زری بنا اب دیکھیں وہ موسا کی زندگی کی ابتدا اس وقت کے لیے ابتدا کہاں سے قرآن کرتا ہے جہاں اسے گرو کی پر جو دی گئی اور اس کے ذمہ یہ فریضہ دیا گیا. بات شروع کرتا ہے سو یہ اس حلق سے علیہ السلام کی داستان میں یہ چیز پہلے بھی آ گئی ہے کہ جب وہ واد مقدس توند میں پہنچا عام ترجمہ اور تصویریں ہوں گی کہ وہ کی مقدس وادی میں پہنچا ایک تو یہی کہ اس وادی کا کیا نام کرا اور پھر وہ وادی بھی مقدس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک الفاظ خاص طور پہ قرآن نے دیے ہیں یہ تو بڑے ہی امیب اور وسیع معانی کے اس میں مشمل مقام نبوت اس کے اندر آتا ہے گہی کی خصوصیت اس کے اندر آتی ہے جسے نبوت ملنے والی ہوتی ہے اسے خود پتہ نہیں ہوتا ایک دن پہلے بھی کہ مجھے اس مقام پر سرفراز کیا جائے گا وہ جانتا ہی نہیں لیکن وہ اپنے طور پر اس کے دل میں ایک طرف ہوتی ہے ایک خدش ہوتی ہے ایک تلاش ہوتی ہے وہ جو کچھ حاضر و موجود ہوتا ہے اس کی قوم میں اس سے مطمئن نہیں ہوتا مطمئن نہیں ہوتا اور حقیقت اس کے سامنے ہوتی نہیں یہ اضطرابی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے وہی ملنے سے پہلے یہ وہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کی خدش جو ہے یہ بڑی چیز یہ ہے کہ رنا اسی قوم سے ہوتا ہے اسی باشرے سے ہوتا ہے وہی اعتفادات مسالک مٹارف جو اس کام میں ہوتے ہیں انہیں کے اندر یہ پلتا ہے بھرتا ہے پلتا ہے سلتا ہے انہیں میں سے ایک ہونا چاہیے لیکن اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ان سے مطمئن نہیں ہوتا وہ کسی حقیقت کسی ہے ٹیکت کی تلاش میں ادھر ادھر کھیلتا ہے خود نبی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے کے معنی گمراہ نہیں ہے نبی نبیت کی پہلی زندگی میں گمراہ نہیں ہوتا جو ہو رہا ہوتا اس میں گھمرے نہیں ہوتا تلاش حقیقت میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے لال کے معنی ہوتا ہے تلاش حقیقت میں ادھر ادھر پھرنے والا پھرنے والا رسولہ سرم کے متعلق علیہ السلام کے متعلق تفصیل سے قرآن نے بتا دی کہیں سنتے تھے کہ وہاں کہیں کوئی حقیقت ہے وہاں کوئی کہا جاتے ہیں کہ جو باقی انسانوں سے الگ کوئی راستہ بتاتے ہیں یا وہاں پہنچتے تھے وہ جسے آپ حضرت کے خیضر کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں وہ خزر کا لفظ تو نہیں قرآن میں آیا لیکن ایک بزرگ کے ساتھ ملاقات چائے کے لیے یہ گائے وہ کا پہلے کا واقعہ بوٹ ملنے کے بعد یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ نبی پھر بھی جا کے گرتے رہے ان کو مرشد تلاش پھر نوجوان ہو گئے یہ اس سے پہلے واقعہ ہو وہی تلاش حقیقت میں گرنے والا لمبے لمبے سفر کرنے والا لمبے لمبے سفر کرنے والا وہی اس کے بعد جب اس کو ملتی ہے تو کیا کرتی وہ اس کے لمبے لمبے سفر کی سکوں کو لپیٹ دیتی مقدس کے معنی ہوتا ہے دور دور تک جانے والا اور کے معنی ہوتا ہے لپیٹ دینے والا دوسرا تیری لمبی لمبی مسافتیں جن میں تو سرگردہ پھر رہا تھا آؤ آج لپیٹ دی جاتی نہیں کے بعد پھر ان مسافتوں کی ضرورت نہیں رہتی ان سفوں کو لپیٹنے میں جو ہے وہی کی روح پہلے وہ اپنے دل کے اشتراک سے اپنے ہی علم و شعور اور عقل و فیم کی روسے करता है کرتا ہے راستے عمرہ نہیں ہوتا تلاش کر رہا ہوتا ہے لیکن بڑے لمبے راستے ہوتے ہیں وہی انہیں لمبی راہوں کو نپی کر مختصر کر دیتا ہے یہ ہے دونوں میں فرق اقبال نے اس کے متعلق کہا وہ ایک در امیت بہت زیادہ یتیب جاتا ہے ہر دو امیر کا رواں ہر دو بزن روا اصل بھی تلاش کرتی دیتی ہے اور اس کے ساتھ طرح طرف ہوتا ہے دونوں کی کیفیت یہ ہوتی فرق کیا ہے آج کل مہیلا میرور آپ کل جو ہے مختلف ذرائع اخبار یہ تجربات یہ کیا غلط ثابت ہوا پھر دوسرا تجربہ لیا اس کو ثابت کیا اب کل مہیلا میروز عشق ورد کسر کیا لے جاتا ہے کہتے کہ یہ ہے کہ لمبی مساقتیں نہیں ہوتی اور عزیزہ نظام دنیا میں قرآن کی بارث قوم کو یہی ایڈوانٹیج پوزیشن حاصل ہوتی ہے دیگر اقوام عالم پر جو جن عقائد تک وہ شاید صدیوں کے بعد بھی کہیں ناکام سے اور پھر کتنی ہی ناکام تجارت کے بعد ہڈیاں چڑھاتے ہوئے فون کی کنڈک سیر کرتے ہوئے وہی کا ایک لفظ اس کی ایک آئے اس کی ایک صورت مقام پہ پہنچا دیتی یہ ہے فرق دونوں یہ ہے وہ لمبی لمبی مسافیں یہ دن جد ناد آؤ رگ بہ جب اس کے رب نے اس کو پکار کر کہا کہ موسیٰ رگ بہو جب اس کے رب نے اس کو پکار کر کہا کہ موسیٰ بڑی لمبی مسافتیں تم نے گزاری ہیں سلاق حقیقت میں بڑے سرگرما پڑے ہوتے ہیں آج تمہاری مسافتوں کی سفیں لپیٹ دی جاتی ہیں سنو جو ہم کہتے ہیں یہ ہے عزیزہ نے منت کا اور حصل کے ترین کے ساتھ پتھر یہ ہے لمبی لمبی جو وادی ہیں قدرت کے معنی دور دراز سے جانا ہوتا ہے لمبی لمبی وادیاں متاثے جو ہیں وہ طے ہو جاتی ہیں مختصر ہو جاتی ہیں آؤ وہی کے ذریعے سے ان حق لو پہلی بات جو پہلی جن کے رکبے یا سزا ان کی سزا مشکل ہے یوں تو وہی سے سرفراز ہونا کوئی چھوٹی نہیں وہ ٹکرا نہیں ہے اور انسان کو تو یہ ملتی نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے لیکن وہی کے اندر جو قریضا عائد کیا گیا ہے اس ہر علاج سے ایک لفظ میں بتا دیا کہ ہے گیاؤن بڑا پرفیکٹ ہو گیا ہے حد سے گیا ہے جاؤ اس کی طرف قریضا عائد ہو رہا ہے جاؤ اس کی طرف اگلی آج میں عزیزہ من ایک بات آ رہی ہے میں نے کھینچ تک کس طرح سے اس کو ایکسپلین کرے اتنی بڑی جامع کی اس امت کا فریزہ یہ بتایا کہ جہاں جہاں دنیا میں معقوم اور غلام قومیں ہیں ان کو معقوم اور غلامی سے چھڑنا دوسری قوموں خیر کے علیہ السلام جا رہے ہیں فیران کے ساتھ جس کے مطلب کہا گیا کہ بڑا چڑھ پیشہ روز پراموش ہو رہا ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے جا رہے ہیں اب دنیا میں جہاں بھی کوئی دوسروں کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے جائے گا یوں کہیے کہ وہاں ان کا جنگ ہوگی اس کو اقتدار سے جا کے ہٹانا ہوگا یہ کچھ ہوتا ہے نا جب دوسروں کے ساتھ دوسرے اقتدار کے ساتھ اقتدار حکمرانوں کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ان کو اقتدار سے ہٹانا ان کی مملک چھیننا پھر اگر وہ مجفو ہو گیا ہے سطح آفر ہوئی ہے تو پھر تو پوچھے نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے انجینے پہنانا پہ تو بند میں ہونا پھانسی کے پتے پہ چڑھا دینا اور کیا کچھ نہیں کرنا یعنی یہ اس کے خلاف ایک انتقامی چیز ہوتی ہے جس کے لیے ہی حملہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کتاب کیا جاتا ہے اللہ, اللہ لیکن خدا کی معمور یہ جماعت یہ نبی یہ رسول یہ جب جاتا ہے فرعون کی طرف جاتا ہے پہلی رحی میں جو حکم دیا جاتا ہے اندازہ لگائیے بڑے غور سے سُنیے ریزا من من کے یہ قرآن کہتا ہے قل اللہ کا الانتظرسا. کہا کہ فرعون ریزا من بڑی توڑ کے فرق کیے ایک لفظ ہے سیاست کی دنیا بدل دی ہے اس قبان نے ایک لفظ تو اس سے جا کے کہو کہ تجھے سلطنت حاصل ہے حکومت حاصل ہے عورت حاصل ہے قبوق حاصل ہے یہ سب کچھ حاصل ہے تمہیں لیکن تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو نما نہیں ہوئی تم سطح انسانیت سے نہیں آئے وہ ساری صلاحی تمہاری انڈیٹڈ کہتے ہیں نا مور رہ گئی ہیں اس لیے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم ایک جادر و ظالم حیوان تو بن سکے ہو انسان نہیں بن سکے میں آیا ہوں کہ تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے تمہیں سطح انسانیت لے جاؤں اللہ اکبر وقت یہ بتایا جا رہا ہے قوم اٹھی ہے تو اس لیے کہ جہاں کہیں کوئی معقوم قوم ہے اس کو معقومی تنظیلوں سے نکال کے انسانیت کی سک آگے لے جائے یہاں ٹکراؤ کے لیے پھراؤں کے مقابلے کے لیے اسے اس بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ کہ بہت سرکٹ ہو گیا ہے جہاں تک لکشد اس کا کیا ہے اس سے کہہ سکے کیا بات ہے سانی کہ تمہیں سب کچھ حاصل کرے لیکن تم انسان نہیں بہت سکے اور پھر یہ نہیں کہ اس کو انسان جو ہے وہ بی مار مار کے انسان بنایا جاتا ہے کو جلد تو کہتے مارنے پالو دیر کس طرح سے نہیں میری بات سنو رو. تمہاری سمجھ میں بات آ جائے گی انسانیت کی صلاحیت میں تمہاری انڈی غلط رہ گئی کیا بات کہہ رہا ہے یہ جنگ کرنے کے لیے جنگ میں آنے کے لیے تداب کے के کتنے بڑے سفس کے سامنے جا رہا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ تم انسان نہیں بن سکے میری بات سنو گے انسان بن جاؤ گے فکن ہر बात الا اند تھا وہ ارباد فکر جو میرے درخت میں ہے اللہ تو اس کو سے سنے اس نقطے کے اوپر میں ارد کروں گا ایک عمارت اس کے اوپر استعمال ہو جائے گی ایک نقطے کے اوپر کہ یہ کام جب دوسروں سے ٹکراؤ کرتی ہے تو قدم ہوتا ہے بغیر جسے جنگ بھی کہا جا سکتا ہے کانفلکٹ بھی ہوتی ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مقابلے میں آتے اس لیے ہیں کہ وہ سطح انسانیت سے نہیں ہوتے ستے میں ہو تو جس مقصد کے لیے تم اٹھے ہو وہ اس کا مقابلہ کریں گے نہیں وہ تو اپریشیٹ کریں اس کو ساتھ دیں تمہارا تعاون کریں تمہارے ساتھ کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں اس کے ساتھ ایسا مقابلہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حلانی کا فصل ہوتے ہیں. تمہارا دریزہ یہ ہے اس پہ بتاؤ کہ میں جو پروگرام دے رہا ہوں اس پہ چلو گے تو تمہاری انسانی صلاحیتیں نچم لاپ پا جائیں گی بندے پتر بن جاؤ گے بندہ ہوگا کیا مقاصد ہیں یہ ہے نے عزیرہ نیاسی نظام قرآن کا جب وہ فریقے مقابل کے لیے بھی یہ کچھ چاہتا ہے تو خود جو اپنے قوم کے اثرات ہوں گے ان کے لیے بھی یہ جو لوگ شاید اقتصاد ہیں ان کا فریضہ یہ نہیں ہوگا کہ ان کی انسانی صلاحیتوں کے لٹو نگا کر کے سب انسارت کے اوپر ان کو لے رہے نہ یہ کہ اور کچل کے ان کو پک سے پک کرتے چلے گا دنیا کے ہر واد اقتدار اور حقوق کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ذرا سی بھی وہ دیکھنے کی صلاحیت ابھر رہی ہے گزر میں ہوں را میں نہ ہوں یہ کہاں سے رہ نئے قوم ہے جن کے مسئلے اس کے ذہن میں ہو کہ یہ ذرا ابھر رہے ہیں تو جھٹتے ہو میں نثال دیا کرتا ہوں سو جو مالی ہاتھ میں وہ کینچی سے لے کے چلا کرتا ہے ایجوکیوپر یہاں کہیں اس نے دیکھا کہ ایک پتی بھی اس کے نقشے سے ذرا ہوتا ہے یہ ٹرک کر دیتا ہے اس کو نہیں ختم کر دیتا دنیا کی حکومتیں اس کینش کے سر پہ چلتی ہیں کہ کوئی ادھر دینا چاہے قرآن کی سیاست یہ بدی ہوئی جس میں لوگ کو نشوون ما کر کے ابار کے اوتر لے آتی ان کی کانوں کو اور یہ جو ادا ہیں ان سے وہ کا نہیں ہے کچھ ان کو سطح انسانیت دلاتا ہے تم ہل کا کیا الفاظ ہے اللہ کا اعلان کیا یہ نہیں نے کیا کہہ سکتا اتنی اچھی چیز جو ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ ایسے ہو جائے انسان بند جو ہے آخر کا اہلا ردے کا سب کا اور وہ کس طرح سے انسان اس کا طریقہ کیا ہوگا میں وہ قریب تمہیں بتاؤں گا وہ راستہ تمہیں بتاؤں گا جس راستے سے چلتے ہوئے رجوبیت خداوندی تمہاری نشون ماف کرے گی اور تمہیں صلاح قانون خداوندی کے علاق سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہی یہ ہوا وہ انسان جس کی انسانی صلاحیت نشون ماف پا یہ لفظ <سؤال> جو ہے اس کو ذرا زین میں رکھیے گا دو آئتے آگے چل کے بات آئے گی کہ الا ردے کا کیوں کہا ہے یعنی خدا کے اللہ کے تو اسمارے رسنا اتنے ہیں یہ خصوصیت سے یہ علا ردے کا کیوں کہا گیا اس ابھی دو آئتوں کے بعد بات آ گی سامنے یا چند اس نے قوانین خداوندی کا عظیم ضابطہ جو تھا اس کے علامات اس کے سامنے یہ ہے وہ ضابطہ ہر انسان کو اس میں آزادی ملتی ہے کوئی کسی کا معروم نہیں رہتا اور تمہارے جیسا انسان جو بکھرا ہوا ایک بھیڑیا یا شیر ہے تمہیں وہ سطح انسانیت پر لے آتا ہے بڑی قوتیں اور صلاحیتیں تجھ لیکن وہ غلط راہوں میں پڑی ہوئی ہیں وہ صحیح کاغذ مند کو ڈال دیا جائے گا یہ تھا وہ سب سے بڑی جو کہتے ہیں نا آیاتن کو بڑا وہ واسعہ جو تھا وہ شام بن گیا اور پیدا ہو گیا اور وہ ایسا ہو گیا وہ آ چکی ہوئی ہیں وہ ساری آیاتیں آگے آئیں گی ان کا مسلم تو آتا جائے گا ساتھ کے ساتھ تو بات تو یہ کہتا ہے اس کو سوتا انسانیت پہ ڈال رہا ہے وہ سوتا ہے انسانیت پہ ماسک کیا شام دکھانے سے آ جائے گا اس کے سامنے تو ایسا پروگرام ایسا ہدایت سامنے اس کے لانا ہوگا اس کو سمجھانا ہوگا کہ غلط رویش کماری جو ہے اس کے متائل کیا ہے میں کیا چاہتا ہوں تمہیں کہ کس طرح سے تو کا استعمال کرے یہ چیزیں ہوگی وہاں یہ ان کے سامنے رکھی لیکن وہ تو نقشہ اقتدار میں بس تھا اقزاد سب غلط ہے جو مجھے کہہ رہے تھا کہ میرے نظام کا نتیجہ میری تباہی اور غلط آ سکا بالکل غلط ہے اس نے ان کو ماننے کی بجائے کرکشی اختیار کی دو لوگ سنوا ہت بڑا یہ داستان جو ہے حضرت نشا عضرت روش کی کٹنہ تش کی یہ قرآن کے بہتر مقامات میں آ ہوئی یہ بڑی تفصیل سے ہر جگہ آئی ہوئی قرآن اپنے اس آخری پارے میں کرتا یہ ہے کہ ان تفاصیل کو دہراتا نہیں ہے ان کی طرف اشارہ کرتا ہوئے چلا جاتا ہے آگے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ تو سب کچھ پہلے آ چکا ہوا ہے اور وہ جو اس نے طریقہ بتایا ہے نا تصریف آیات کا کہ ایک جگہ جو بات آئے دیکھو قرآن نے کہاں کہاں اس کے متعلق پسیا ہوا ہے اس طریقے سے ہر اشارے سے پوری تفصیل سمجھنے آ جاتی ہے یہ داستان جو ہے یہ آ ہوئی ہے اس کے پیٹر ایک سے زیادہ جگہوں پر پوری تفصیل کے ساتھ آ ہے یہاں تک سیل نہیں دے رہا ادارہ کرتا ہوا چلا جا رہا سو ہتھ بارہ دو لفظ ہے صاحب ہے اتبارہ تو یہ ہے کہ اس پہ موڑ لی منہ موڑ ہے یہ منتی سی چیز ہوتی ہے بات میں سنسی پر منہ موڑ دی. یہ کچھ پالیٹڈ ایکشن اس کے بعد نہیں ہے مجھ سے یہی ہے کہ بس منہ موڑ لی جائے ٹھیک ہے ہٹ بڑا اور اس کے بعد یس منہ موڑ کے سبکے سے منہ بیٹھ اپنے پروگرام کو کامیاب بنانے کی سوچوں میں لگ گیا سنوایا دو لگ کیا ہو ازبرا سے یہی بات تھی کہ صاحب اس نے منہ مو موڑ دیا تھی یا منہ مو موڑ کے کرا دیا, مو دیا, مو دیا, مو دیا پھر اتنا ہی نہیں یس آپ پلان تھا اس کا ایک اس پر عمل درامد کے لیے مختلف جو کڑیاں تھیں شروع کر دی تھی اور آشار مملکت کے لوگوں کو جمع کیا آپ کو ممکن ہے آپ یاد ہو آپ بھی تو اخبار اتنے عرصے سے فالو کر جائیں ہیں درسوں کو قرآن کی آیات کو قرآن نے یہ دیکھا تھا کہ سیاست میں وہ حضرت موسا کو مار نہیں تھا یہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قوم میں یہ اتنا صاحب اثر ہے یہ شخص کہ اس پہ اگر ہاتھ ڈالا تو بغاوت ہو جائے گی بڑے دور سے چاہے جانے والا تھا سہن نے کہ اس کے مشینوں نے کہا تھا کہ کب تک دو بھائیوں کو ڈھیل دیتا چلا جائے گا اس وقت تک کہ الگ کر دیا اور بن کے بیٹھ جائے اس وقت کا کرتا رہے گا اس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں ڈھیل کے ساتھ کیسے ڈھیل کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں جا کے تم کہ یہ غلط ہے کیا کیا جائے مزید پیشواری جگہ جائے یہاں کام گندے دادی دا نکلتا نا کوئی نہ میں نکلاؤں گا کتنی دور کی بات ہے تاریخ کو اپنے آپ کو دوہرائے تو نہیں کسی پدار کے سمٹ اور طاقت نے وہ کچھ نہیں کیا جو ان لوگوں کے ایک فکر کے سبب نے کر دیا باتھیوں کی کلپنا تو ایسے نہیں لگ وہ جو وہاں مسائل گئے تھے ان مسائل کی روح سے آپس میں کچھ تو خون ہوتا تھا بنگال نالیوں میں خون لہ تھا دونوں تر اس مسلمانوں کا شکر کے تصویر خل کو تبدیل ہے قرآن ایسے مسائل متضلا کے مسائل اشرا کے مسائل تول دور آپ بیٹی ابل کلام جسے پاس جاتے ہیں ایسے مسائل جن کا زندگی سے باتیں کچھ نہیں ہے بھن میں دھنیا دھن دی پہ جٹی لیکن تباہ ہو گئی آپس میں ہی کچرو آپ خلاطین کو خود کچھ کرنا ہی یہ ہو کے حمل پیشواری کی آسن جو کرایا جاتا اس میں یہ تبدیل سوچی یہاں کیا لوگوں کو اور اس کے بعد پہلی کیا بات آپ ان کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں تم کس طرح سے میرے معصوم ہو کیا میرے ہاتھ میں ہے یہ وہ چیز ہے وہاں علاق ربے کا کیوں کہا ہے رب کیوں کہا رب کو مل آیا صاحب بتاؤ تمہارا اندازہ کون ہے پون سونے روٹی دیتا ہے کس پر تمہاری رضش کا اختیار ہے سب سے دکھ سی ہوئی رد انسان کی بھوک روٹی یہاں یہ جو ربو کو ملا تھا اس کے میں نے یہ نہیں کہ یہ محبوب تھا ان کا سب سے بڑا وہ اس لیے پرست نہیں کرتے تھے یہ تو خود کرتا تھا دیوتا دیوتا رب روبیت رو ہے یہاں اور قرآن نے دوسرے مقام پر یہ واضح بھی کر دیا ہے وہاں تف ہے مناظر سیتاؤں میں ہی وہی بات اکٹھا کیا اعلان کیا سون کے اندر کہا آگے یا سونے ملک مستر وہ آج ہل انہار وطری می بتاؤ یہ ملک مصر کی یہ زمینیں ہے یا آپ کا گرائے یا لہرے یا بھیا کس کی ملکیت ہے کہو ہماری نہیں ہے ہم ان کے مالک ہیں ایک دن میں کے سکس میں بند کر دو تمہارے اوپر کہو ہے نا یہ بات دیکھا اصل چیز ہی یہ ہے علیزہ نے مان انسان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بل واسطہ بلا واسطہ رکھ کے چشموں کے اوپر ثابت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد رنگ ماسٹر جو سرکش کا ہوتا ہے وہ جو شیر کے اپنے اشاروں سے جو کچھ کراتا ہے اور آپ نے پتا ہے کہ شیر کی کھ ہوتا ہے اس کے اشاروں کے اوپر کیوں شیر کو روٹی یا گوشت اس وقت ملتا ہے جب وہ یہ کھیل کر چکتا اس पहले پہلے نہیں اس کو دیتے صبح سے وہ بھوکا ہوتا ہے اور یہ اس کو معلوم ہوتا ہے متحد یہ کچھ کرنے کے بعد مجھے روٹی ملنی وہ بھوک کے بعد اس روٹی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے اس اندر کے زور के اوپر رنگ کے اندر شیر شیرا نا کنبا مزاج ہوتی تیاج پکا رہا ربو کمل آؤ پھر چھوٹے چھوٹے آنے کے اوپر تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک روٹی دے دیں یہ وہاں سے یہ جو ہے آلہ بلند ترین کباب جس کے ہاتھ میں تمہارے رزت کا ہے کیا میں نہیں ہوں آنا یہاں آنا بھی دیکھیے قرآن کا انداز یہ جو ہے نا ایسے وقت میں جیسے وہ بیڑی میں بھی وی وہاں لکھ لیتے ہیں آئی کی جگہ کھانا بتا <تصفيق> تو قرآن دے رہا تھا نا کہ یہ دیکھا تم نے شرام کیا تھا اس قدر جاتے جس نے روز کے چشموں کو اپنے قابو میں رکھا آخر. اس کو بھی کیا ہوا جو اس نے وہ بیڑیاں کام کو پہنا رکھی تھی وہ بیڑے اس کو بہنا دی گئی جو پہلے اس نے تین خرابی کی خرابیاں ان پھر اس کے بعد اس نے خرابیاں کرنی تھی اس تمام نظام کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی اور پھر یہ نقال جو لفظ ہے اس کے اندر کوئی اذیت یا عقوبت نہیں ہوتی کسی کو پابند کر دینا جو ہے حرکت کو روک دینا کسی کا یہ آتا ہے اس کے لیے یہ لفظ یہ قرآن نے جو کہا یہ آج اور بات آگے چل کے آئے گی کی کہانی کیا یہاں بھی یہ کہا کہ یہ نہیں کیا کہ وہ معصوم ہو گیا مختو ہو گیا اس کی کنو چن گئی تو پھر اس کو یہ آزاد دیا گیا پھر یہ اذیت دی گئی اور یہ کچھ دیا یہ مقصد ہی نہیں تھا وہ اثاث تھا اس کا تباہ تھا وہ سرکش کا حدود فراموش کا نتائج کا ہے کہ اس کو پابند کر دیا گیا پابندیاں اس کے اوپر عائد کر دی گئی بس اتنا ہی کیا اس کے جتنے بھی غلط اس کے ذرائع غلط امال اس کا غلط نظام جو پہلے کر چکا تھا جو اب کر رہا تھا اس کے نتائج میں وہ نتائج جو اس کے پیچھے کی طرح اس سواری کی طرح اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ہوئے تھے جہاں جاتا تھا اس کے پیچھے تھے تو وہ زنجیریں بیڑیاں ہٹگڑیاں بن کر پھر نقاض یہی لفظ آیا ہے جہاں چور کی سزا اڑانے کے لیے جو کہتے ہیں ہاتھ ہی کاٹ دے رہا ہے سوال وہاں آؤں گا تو آ چکا ہوں گا تو تصویر میں دیکھ لیجئے گا وہاں نقال کا لفظ ہے کہ ایسی سورج قید چیز ہے کہ وہ پابندی اس کے اوپر عائد ہو جائے کہ وہ یہ کر نہ سکے نقال نتال آخرت یہ کچھ کرنے کے بعد یہ کہا سی زیادے کا جمن یقا یہ جو ہم نے داستان ہے کی حضرت علیہ السلام کی اس کے بعد وہ قوم بنی اسرائیل کو معقومی سے چھڑا کے آزادی دلانے کی جو بات ہے اس میں جو ہم نے بیان کیا ہے یہ کوئی تاریخی واقع نہیں جو ہم نے بیان کر دیا ہے تاریخ کی کتاب نہیں یہ جو بیان ہم نے کیا ہے عبرت کا لفظ تو آپ جانتے ہیں اس معنی میں ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے یہ بنیادی معنی بڑے عجیب ہیں یہ اگر آگے ہوتا ہے یہ پھول ہوتا ہے جگر آپ کھڑے ہیں یہ آپ کے لیے منزلیں مقصود نہیں ہے جہاں آپ کھڑے ہیں مقصود وہ ہے جو وہاں پھول کے بعد رابطہ چل رہا ہے نا آپ نے اس سے وہاں تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسے پوری کہا جاتا ہے امر کہا جاتا ہے کسی واقعہ کسی کہانی کسی اشہارہ کسی تصویر کو بیان کرنے کے بعد کہنا کہ یہ مقصود جذات نہیں یہ ایک پل ہے جس سے بزرگ کے تم اپنے حقیقت تک پہنچ سکو گے ایک ایک لفظ پر کام کرتا ہے کہ ی تو ایک تاریخی واقعہ کا اپنا کہانی سمجھ کے داشان سمجھ کے بیٹھنا جانا یہ بڑی اچھی کہانی یہ تو ایک پل ہے جس سے تم نے ہسائق تک پہنچنا ہے یہ نہیں یق تھا لیکن وہی کون سکے گا جس کو خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ پور نتائج کا خوشیا جو کہ بلکہ کی ڈر بھی نہیں ہے خشیا اس کے سامنے وہ جھک جائے کے سامنے سرکشی کا نتیجہ وہی ہوگا جو سورہ اندازات کی آئے چھبیس تک آ یہ بات نہیں پتی ہے آگے دوسری بات آ ہے وہ آ ہے وہ فارجی کائنات کی شراب میں ہوئے باقی ربنا تقبل سڑب بنا سب منا کام